چلیے اگلا لیسن تل کا یہ رسولو رسول فضلنا فضیلت دی ہم نے بادہ ان میں سے بعض کو الہباد اوپر باز کے منہم ان میں سے بعض من جن سے کلم اللہ کلام کیا اللہ نے و رفا اور بلند کیا بادہ ان میں سے باز کو درجات, درجات میں وہ آت اور دی ہم نے یہ سب نمر یما سیب نے مریم کو البیناتی روشن نشانیاں یعنی موجات وید نہ ہو اور تائید کی ہم نے اس کی بروح قدس ساتھ روح پاک کے و اور اگر شاہ چاہتا اللہو اللہ اللہ مقتطلا نہ باہم لڑتے نہ ایک دوسرے سے لڑتے اللہ وہ لوگ بعدہم جو ان کے بعد تھے ممباد اس کے بعد جو جا ہوں آ گئیں ان کے پاس البینا تو کھلی نشانیاں لیکن اختلف انہوں نے اختلاف کیا فمن تو ان میں سے کچھ من آمنا وہ جو ایمان لائے ومن اور ان میں سے کچھ من کفر جس نے کفر کیا ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ اللہ تلو نہ وہ باہم لڑتے ولا کن اللہ لیکن اللہ تعالی یا کرتا ہے ماں ی جو وہ چاہتا ہے یا یو حلدین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو انفقو خرچ کرو ممبا اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو من قبلی اس سے پہلے اتیا کہ آ جائے یومن ایک دن لا ان نہیں کوئی خرید و فروخت نہیں کوئی تجارت فی ہی اس میں ولا خلتن اور نہ گہری دوستی ولا شفاۃن اور نہ کوئی سفارش والکافرون اور کافر ہوم الظالمون وہ ہیں جو ظالم ہیں اللہ اللہ تعالی بریکٹ میں لکھئے وہ ہے لا اللہ نہیں کوئی الہ اللہ ہوا مگر وہی الحیو جو ہمیشہ سے زندہ ہے القیوم جو ہمیشہ سے قائم ہے لا خد نہیں پکڑتی اس کو سنتن اونگ ولا نوم اور نہ نینند لہو اس کے لیے ہے ما جو سماواتی آسمانوں میں ہے وہ ما اور جو فلردی زمین میں ہے من کون ہے دا وہ ولزی جو یشپا شفات کرے سفارش کرے اندہ اس کی جناب میں اس کے پاس اللہ مگر بے عدنی ساتھ اس کے عزم کے یا عالموں وہ جانتا ہے ماں بہین ایدھیم جو ان کے سامنے ہے وہ ماں خلفاہم اور جو ان کے پیچھے ہے ولا اور نہیں یو وہ احاطہ کر سکتے بشئی ان ساتھ کسی چیز کے یا کسی چیز کا من علم ہی اس کے علم میں سے اللہ مگر باشا ساتھ اس کے جو وہ چاہے وسیا چھائی ہوئی ہے کرسی یو ہو اس کی کرسی السماوات تیول آسمانوں زمین پر ولا اور نہیں یو تھاتی اس کو حفظ ہوما ان دونوں کی حفاظت وہ ہوا اور وہ ال بلند ہے العظیم بہت بڑا ہے لا نہیں اکراہ کوئی جبر فدینی دین میں قد تحقیق تبینہ واضح ہو گئی ہے ارشدو ہدایت من گئی گمراہی سے فمن تو جو کوئی یک فر کفر کرے گا ود تاغوتی تاغوت کا یؤمن اور ایمان لائے گا بلا اللہ پر فقد تو تحقیق استمسکا اس نے تھام لیا بل اور مضبوط کڑا ارو کڑا کا مضبوط لنفسام نہیں ہے کوئی ٹوٹنا لہا اس کے لیے واللہ اور اللہ سمیع ان خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے اللہ اللہ تعالی ولیو دوست ہے اللہ وینا ان لوگوں کا آ جو ایمان لائے یوخرجہم نکالتا ہے ان کو من منظماتی اندھیروں سے النوری روشنی کی طرف نور کی طرف ولدینہ اور وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا او اہم ان کے دوست اتاغوت تاغوت ہیں یخرجونہم خرجو وہ نکال لے جاتے ہیں ان کو منوری من نور سے روشنی سے الظلمات اندھیروں کی طرف الاقا یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ کے ساتھی ہم وہ ہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں الم کیا نہیں طرح تم نے دیکھا الی طرف اس شخص کے حاجہ جس نے حجت بازی کی جھگڑا کیا ابراہیما ابراہیم علیہ السلام سے ربی اس کے رب کے بارے میں ان کے آتا عطا کی اس کو اللہ اللہ نے المل بادشاہت از جب قالا کہا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے ربی میرا رب الزی وہ ہے جو زندہ کرتا ہے ویمیتو اور موت دیتا ہے کالا اس نے کہا انا میں وحیي, میں زندہ کرتا ہوں و امید اور میں موت دیتا ہوں اعلی کہا ابراہیم ہو ابراہیم نے فانا پس بے شک اللہ اللہ تعالی یا لاتا ہے بشمسی سورج کو منل مشرقی مشرق سے فتیبہ پس تم لے آؤ اس کو منل مغربی مغرب سے فبوہتا تو مبھوت ہو گیا حیران رہ گیا الدی وہ جس نے کفرہ کفر کیا اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم قوم کو الظالمین جو ظالم ہو او یا کلزی اس شخص کی طرح مرا مر جو گزرا الا اوپر ایک بستی کے وہیا اور وہ خاویتن گری ہوئی تھی اللہ ارو اوپر اپنی چھتوں کے قالا اس نے کہا انا کس طرح کیوں زندہ کرے گا ہا وی اس کو اللہ اللہ تعالی بعد امو بعد اس کی موت کے ومات ہو تو مار دیا اس کو اللہ اللہ نے میں اتا سو آمن سال ثم پھر باسہو اٹھایا اس کو زندہ کیا اس کو کالا فرمایا کم کتنا بریکٹ میں لکھیے عرصہ لبستا تم ٹھہرے ہو ہوا اس نے کہا لبس میں ٹھہرا یو ایک دن او یا بادہ کچھ حصہ یومن دن کا کالا فرمایا بل بلبستہ بلکہ تہرا میں اتا سو آمن سال فنزور پس دیکھو طرف تعام کا اپنے کھانے کے و شرابی کا اور اپنے پینے کے لم نہیں یا وہ خراب ہوا منظر اور دیکھو الا طرف ہمارے کا اپنے گدھے کے ولینجا کا اور تاکہ ہم بنا دیں تم کو آیتن ایک نشانی لنسی لوگوں کے لیے ونزر اور دیکھو ال طرف ہڈیوں کے فا کس طرح نن ہم جوڑ دیتے ہیں ان کو پمما پھر نکسوہا ہم پہناتے ہیں ان کو لہما گوشت پلما پھر جب تب واضح ہو گیا لہو واسطے اس کے اولا کہا مو میں جان گیا انا بے شک اللہ اللہ تعالی اللہ اوپر کل ہر ش ان چیز کے قدیرن قادر ہے و از اور جب کالا کہا ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب ارینی تکھا مجھ کو کیفا کس طرح تہ تو زندہ کرے گا الموتا مردوں کو کالا فرمایا اولم کیا بھلا نہیں تو تم ایمان رکھتے کالا کہا بلا کیوں نہیں ولا مگر یا لیکن لم اس لیے کہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل کالا فرمایا فخذ لے لو ارباطن چار منت تیری پرندوں سے فصر پھر مائل کرو ان کو الیکہ کا اپنی طرف ثم پھر اجعل رکھ دو اللہ اوپر کل جبلن ہر پہاڑ کے منہ ان میں سے جز ایک حصہ ثم پھر ادڑہ بلاؤ ان کو یا وہ آ جائیں گے تیرے پاس سائیا دوڑتے ہوئے والم اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیزن غالب ہے حکیم حکمت والا ہے